اللہ علیہ وسلم قریب کا بنا نمسان ہے تو اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے ارد میں حاضر ہمیں کی سعادت عطا فرمائیں امی اپنے اردید سب کی حاضری تو شاہ پہ قولیت عطا فرمائیں امی اور ہمارے سجدوں کو ربو کو فعالات سالحہ کو اپنی بارکہ میں قبول کرنا امی کل آپ نے حلسوں آپ نے سورہ اللہ طرح یعنی سورہ فیل کی تفصیل سمائک کروائی تھی اس کے بعد جو ترتیب ہے اس کے حساب سے سورہ قریش کا کریں گی جو ترتیب ہے یہ ترتیب منظور نہیں ہے یعنی اس انداز سے نازل نہیں ہوتی قرآن ایسا نہیں کہ پہلے الفلا پھر اس کے بعد ایسا نہیں سب سے پہلی آئے اطلاع جو تیسرے بارے میں ترتیب ہے یہ ترتیب کے دور میں جمع نہیں کی گئی اس ترتیب کا جمع کرنے کا نام تو بہت لوگوں کا آتا ہے لیکن سب سے زیادہ جمہور کا موقف ہے وہ سرکاری عثمان پر ہے کہ ان کا نقب جام قرآن ہے رواج دے مفتی مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کی اس ترتیب کو الٹا پڑھ دیا تو آپ کی نماز مخلوط لکھا تھا پر لکھا ہوا تھا دلوں پر لکھا ہوا تھا لیکن بہرحال آر عثمان بنی کی ہے اور دوسری بات عثمان نے قرآن کو جمع کیا تھا لیکن اس قرآن مقدس پر جوتے ہیں جو زبر زیر ہیں وہ جناب عثمان بھی نہیں لگوائی کیونکہ وہ اہل عرب ہیں ان کی مادری زبان عربی ہے وہ خود جانتے ہیں کہاں یا لگو ہے اور کہاں تالب ہے ہم تو دیکھ کے بھی یا نہیں پڑتے اور کئی لوگ جان بھی نہیں پڑتے اور کئی غلطی سے یہاں کیا ہونا چاہیے روزے ہے. لیکن ہمارے سامنے کوئی پڑھنے جس کو پڑھنا نہیں آنا لیکن قرآن مقدس پڑھنے کے ساتھ طریقے قریب کی یہ مقدس اس مقدس کتاب پر زبر صحابہ نے نہیں لگائے اس کتاب پر نقطے صحابہ نے بھی لگائے ایک اور آیا یوسف سکمی کا جو اسلام کا پتری دشمن جس نے کعبہ میں آگ لگائی جس جس تو ایسا جو مکہ شریف میں آگ لگوائے لیکن پتہ نہیں کیا سجی اس نے اور علماء کو بلا کر میٹنگ کی اور یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس وقت کے علماء نے اس قرآن مقدس پر زیر زبر لگائے جو جناب ہم تک پہنچا ہے اللہ جو کام لینے پر آئے تو کام میں آگ لگانے کی کی بیانساب سے میں نے ایک سوال کیا تھا میں امید کرتا ہوں ایک دو چار دن میں اس کا جواب ہم جانتے ہیں قرآن خود سے پڑھو قرآن, قرآن تم سے آج تک شروع کا لفظ نہیں نکلا تم مسئلے قرآن سے نکالو گے بہرحال چلیے بڑی تیزی کے ساتھ میں گپت کو ختم کرتا ہوں رب کی عبادت کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے اللہ جس نے کھانا دیا یا قبیلے کا نام ہے جس میں اس نام کی مختلف وجوہات ان میں سے ایک یہ ہے کہ کی اور اجدان میں سے ایک پوریش خود کیا ہے یہ خود کا لقبر ہے تو اس پر علما قریش ایک سمندر کی مچھلی کا نام ہے قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور اتنا طاقتور پہل کے مالک جو حضور کے خاندان میں تھے حضور کے داداؤں میں تھے وہ اپنی شجاعت اور خدا کی دی ہوئی طاقت کے بنا پر آپ کے تمام قبیلوں پر غالب نہ کرتے تھے بس اسی غلطے کی قسمت سے انہیں ظاہری نعمت یہ ہے کہ دو سفروں کی طرف رپت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالیش تجار کے گرمی کے موسم میں تو سردی کے موسم میں سفر کرتے تھے اور اسی لیے حرم والے لوگ آ گئے ان کی عزت بھی کرتے سرمایہ پہنچاتے اور یہ لوگ اس سے جب ہم ان کو جو رب ہے اس کی عبادت عبادت کو بنتے ہیں والے بخشا کوئی ان کے ساتھ इस किसी जबान में रहती है उठाता आपस में रहती वसला है عمل دے دیا گیا اس شہر میں برکت سے سب پر غالب تھا سرکار علیہ السلام نے کہ خاندان سے کو چنا، کو چنا اور جہاں یہ علی حضور کے خاندان پر تلا یہ لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے حضور علیہ کو تسلیم کی ولادت اپنے خاندان سے ہوتا ہوں پانی سے چلی گئی وہ محمد صرف اپنے بار دادا کو نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے کون کون میرے خاندان میں آیا ہے اور میرا مور کنکی پشتوں سے چلا ہے مجھے سب کی خبر ہے